خبر محمد مولانا رسول نبی الکریم ایک شخص نے خواب دیکھا کہ وہ کسی جنگل میں چلا جا رہا ہے اتنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی مور کر دیکھا تو ایک خوفناک شیر اس کے میں چلا آ رہا ہے وہ گھبرا کر کھڑا ہوا شیر بھی پیچھے دوڑا اتنے میں گہرا گڑا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 اس پر اور اس نے پھار کر گڑے میں گرا دیا اور سانپ اس کو نگل گیا پھر آنکھ کھل گئی وہ ہے ایشو عشرت کا کوئی مغل بھی جہاں تات میں ہر گھڑی ہو اجل بھی بس اب اپنے اس جہل سے تو بھی یہ جینے کا انداز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 یاد رکھ گا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے سلوغ غریب صلی اللہ تعالی علی محمد